ونفیح ونفیح بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ہے دھوپ کی وئی ری ادا سجا اور رات کی جب وہ چھا جائے ماو دا کا غب و کا نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ تیرے ساتھ وہ ناراض ہوا ولل آخرات خیر اللہ کا مین الولا اور آخرت یقیناً تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے یا پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلی حالت سے بہتر ہے اللہ نے مرض نہیں چھوڑی نہ وہ تو اس سے ناراض ہوا ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے نبیل سلاۃ وسلام کی مدد کرنا چھوڑ دی ہے وہی کی تاخیر ہونے کی وجہ سے والا کا ربو کا اور وا قریب آپ کو آپ کا رب دے گا تو پس تو راضی ہو جائے گا علم یجید کا یتیمن فاوا کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا تو اس نے جگہ دی واہ واجدہ کا والَہ اور اس نے تجھے راستے سے نا پایا تو اس نے تجھے ہدایت دی واہ واجادہ کا عائلن فاغنا اور اس نے تجھے دست پایا تو اس نے غنی کر دیام فلا پس لیکن یتیم تو جو سائل ہے سوال کرنے والا تو اس کو نہ جھڑک وہ اما بھی نعماتی ربی اور اپنے رب کی نعمت وہ بیان کر